جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں جب آپ اللہ سے تقوا اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو فرقان آتا فرماتے ہیں فرقان کے ایک معنی صحابہ کرام نے کیا بیان کیے ہیں اللہ کی نصرت اور امداد جیسے کہ جنگ بدر میں ہوئی اور جیسے کہ دوسری جنگوں میں اللہ کرتا ہے اور جیسے کہ آج امریکہ کے مقابلے میں طالبان کی امداد اللہ نے کی طالبان اللہ سے ڈرے اور انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا جہاد شروع کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ فتوحاد شروع ہیں اور امریکہ بھاگ رہا ہے بلکہ بھاگ بھی چکا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے معنی فرقان کے کیا ہیں عقل اور بصیرت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالی سوچ سمجھ بصیرت اور عقل عطا فرماتا ہے جس سے ان کو دوست و دشمن سچ اور جھوٹ کالا اور سفید بالکل آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور چیز بھی عطا کرتا ہے جسے کفارہ سی کہتے ہیں یکفر کف فران اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان کے بدلے میں نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے یا آپ کی کوتاہیوں کو آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے صورت الفرقان کی آخری آیتوں میں یبدیل اللہ سید آتی ہم حسنات اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا بات سمجھ رہی ہے اگر آپ اللہ سے تقوا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالیں گے کفارا سیاحت کے دو معنی ہیں ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو گناہوں کی جگہ نیک کام کرنے کی توفیق ہو جائے گی دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ نے جو گنا کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا سبحان اللہ انسان انسان ہے غلطیاں ہوتی ہیں چوری کی ہے جھوٹ بولا ہے خیانت کی ہے اس کو اس کو قتل کیا ہے غلطی سے پھر بعد میں توبہ کر لی سچی توبہ کر لی اللہ تعالی اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا سبحان اب اور تیسرا جو انعام تقوی کے بدلے میں آتا ہوتا ہے جو اس آیت میں مذکور ہے وہ ہے فر لقوم اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اب یوکفران کم سیاحت یقفر لکم دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کفارہ سیئات کا تعلق دنیا سے ہے یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو برائی کی جگہ اچھائی کرنے کی توفیق دے گا یا آپ کے غلط اعمال کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں بدل دے گا اور مغفرت کے معنی یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے تو تقوا کرنے کے یہ فائدے ہیں انشاءاللہ اللہ موقع ملا تو اس پر اور بھی بات کریں گے تقوا کے معنی کیا ہیں تقوا کے اور فائدے کیا ہیں الفضل العظیم اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے بہت زیادہ مہربان ہے یعنی یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ اگر تقوا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہاری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور اچھائی کی توفیق دے گا مغفرت فرمائے گا آخرت میں گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس سے بھی بہت زیادہ میں تمہارے ساتھ احسان کروں گا بہت زیادہ میں مہربانی کروں گا صرف شرط یہ ہے کہ تقویٰ کرو میری بات مانو بس میری بات مانو گے میں بہت زیادہ احسان تمہارے ساتھ کروں گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں نا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اللہ کے خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے خاطر پوری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی سے بہت بڑی بڑی امیدیں رکھنی چاہیے صرف آٹا اور چاول نہیں بہت زیادہ امید رکھنی چاہیے صرف افغانستان اور پاکستان نہیں بلکہ امریکہ و افریقہ یورپ اللہ تعالیٰ سب کچھ فتح کر کے آپ کو عطا فرمائے گا اگر آپ اللہ سے تقویٰ کریں گے اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تقویٰ کے کیا معنی ہیں انشاء اللہ اس سلسلے میں کل بات کریں گے وصلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد وسب اجمائن سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرکو اتوبو ایلیک والسلام عليكم ورحمت الله وبرکاتہ